اور حیوانات یہ محسوس ہیں لیکن زو عقل نہیں ہے بشریت کے لیے ضروری ہے کہ محسوس بھی ہو اور زو عقل بھی ہو تو انبیاء علی مثلاط اسلام کا پہلا وقف یہ ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے اور دوسرا وقف یہ ہے کہ نبی یہ مبوس من اللہ ہوتا ہے یعنی نبوت یہ طاعت اور عبادات سے نہیں ملتی بلکہ نبوت خالص انتخاب خدا سے ملتی ہے یہ نہیں کہ آدمی عبادات کرے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 تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہے تو نبی کے اصاف میں سے بنیادی اصاف چار ہو گئے نمبر ایک بشر ہونا نمبر دو مبوس من اللہ ہونا نمبر تین معصوماً الخط ہونا اور نمبر چار مفروض التباع ہونا ان میں سے باقی باتیں تو سمجھنی بہت آسان ہے اس پہ اشکالات کم ہیں لیکن ایک بات سمجھنی زیادہ مشکل ہے اور دوسری بات سمجھنی قدرے مشکل ہے مثلا نبی کا معصوم ہونا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 اور یہاں کسی آدمی کو پیچس کی شکایت ہو تو وہاں میں کہتا ہوں اپنے علاج آپ نے کہا بہت کرا ہے پیچس ٹھیک نہیں ہو رہے میں کہتا ہوں ہمارے شہر سرگودا میں ایک بہت اچھا کیم ہے وہاں بھی جو اس کا علاج کرا دیتے آپ اپنے مریض کو لے کر وہاں گیا متب میں بیٹھے ہیں اور ہمارے کی سب پانچ منٹ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں, ہیں پھر چلے جاتے ہیں آپ کس سے پوچھتے ہیں بھی یہ حکیم ٹکتا کیا نہیں تو لوگ کہتے ہیں پیچس کا مریض ہے تو آپ اس علاج کرائیں گے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 اللہ نبی کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ نبی کے اوپر یہ الزام بنا کہ یہ معالج کیسے خود گناہ کرتا ہے تو ہمارا علاج کیسے کرے گا آپ ایک آدمی کو مسجد میں امام رکھے خود و نماز نہ پڑے تو لوگ پوچھیں گے جو خود نمازیں نہیں پڑتا ہمیں پڑھائے گا کیسے آپ کسی کو قاری رکھیں قرآن پڑھانے کے لیے اس کو نازر قرآن بھی نہ آتا ہو تو آپ اس کو قاری مانیں گے کیسے تو جو امت کا علاج کرے خود مبتلا ہو اس کو لوگ طبیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے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 اور آدم علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی ربانہ ثلنہ انفسنا و علم تخف النا و ترہمنہ من اس سے تو معلوم ہوتا ہے گنا تھا اگر بھول گئے تھے تو اس پر تو نہ ڈانٹ ہے نہ گناہ ہے نہ اس پر ہونے کی ضرورت ہے بھول جو گئے تھے اس پر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلامۃ السلام کو اللہ رب الرضی کی طرف سے ڈانٹ کیوں پڑی ہے اور ربانہ ضلع کی آدم علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی ہے گناہ نہ ہونے کے باوجود اپنے بھول جانے والے عمل کو ظلمنہ کیوں کہا اس کی وجہ کیا ہے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 ایسی ہے اور اگر دسترخوان لگ جائے کھانے پر بیٹھے ہوں اور استاد دے جرا کالی مرچ لے کر آؤ کھانے پر چھڑکنی ہے اور یہ آدھے گھنٹے بعد واپس سے پوچھے لایا کہتے جی میں بھول گیا اب اس کو ڈانٹ پڑے گی یا نہیں مطلب بھول جانا کوئی ایب نہیں ہے لیکن ڈانٹ پڑے گی تو اتنا بد دماغ ہے ایک بات تو نہیں تو اس میں بھول گیا میں نے کچھ دس چیزیں تیرے ذمہ لگائی تھی تو کیسے بھول گیا بات سمجھ آئی صبح اب ناشتہ لے کر بیٹھے اور تالے نے جا کر آدھا کلو دہی لیا تو واپس ہے کیا لایا کہتے میں بھول گیا ہوں ایک دہی تو دے تجھے گا تج اتنی بات سمجھے ہیں؟ تجھے دہی کہہ رہے ہیں معلوم ہو اگر آدمی کے ذمے کئی کام ہوں اور اس میں ایک کام بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی اور جمے ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے تو پھر آدم علیہ السلام کے ذمے جنت میں کتنے کام تھے چلو لا تقررہ بازی شاہ جا آپ جو چاہو کرو بس اس کے قریب نہ جانا تو اس کے قریب چلے گئے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 ہمارے بعض علماء اس کا جواب بالکل الگ دیتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے جو عام جواب چلتا ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں وہ کہتا ہے ابھی زمب مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف الا ہے تو زمب کی نسبت کا یعنی نبی کی طرف ہے اور جو مضاف اللہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مضاف کے معنی بدلتے رہتے ہیں کبھی مضاف ایک ہی ہوتا ہے اور بدلتے ہیں تو مضاف علاح کے بدلنے سے مضاف کا معنی بدلتا ہے اس کے ہمارے مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے محبت ایک لفظ ہے اب اگر آپ محبت کی نسبت ماں کی طرف کریں تو مانا اور ہے امی مجھے آپ سے بہت پیار ہے اور نسبت بیٹی کی طرف کرے تو مانا اور ہے بہن کی طرف کریں تو مانا اور ہے اور بیوی بی کی طرف کرے تو مانا اور ہے, ہے. دیکھے میں نے بیوی بی کا نام لیا تو آپ اس بار مسکرانا شروع ہو گئے اور ماں کا نام لیا تو کوئی بھی نہیں مسکرایا اس کا معنی یہ ہے نا کہ محبت کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا مضاف علا بدلنے سے معنی بدلتا رہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں میں ہوں یار مجھے نہ ایک مہینہ ہو گیا میں مثال دوں ایک مہینہ ہو گیا میں گھر نہیں گیا میری چھوٹی سی بچی ہے مجھے بہت یاد آ رہی ہے تو آپ میں سے بعض ایسی ہوں جن کا دل نرمے وہ رو پڑیں گے اور اگر میں یہ کہوں مجھے دو مہینے گزر گئے مجھے بیوی بہت یاد آ رہی تھی آپ حسنا شروع کر دے کیوں اگر آدمی اسٹیج پر یہ کہتے مجھے بچی کی یاد ستاتی ہے تو لوگ اس کو ایپ نہیں اور دوران تقریر کہتے مجھے بیوی کی یاد رہی ہے تو پھر لوگوں نے کہنا مولسا پہلے گھر جاؤ پھر جمعہ پڑھا لینا میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن مضاف اللہ بدلنے سے معنی بدل گیا نا اس طرح جب زمبن کی نسبت امت کی طرف ہو تو پھر معنی اور ہوتا ہے اور جب زمبن کی نسبت نبی کی طرف ہو تو پھر معنی اور ہوتا ہے یہ بات سمجھ آ گئی اس کا دوسرا جواب یہ ذہن میں رکھنا دوسرا جواب یہ ہے کہ زمبن کو عربی زبان میں لغوی معنی زمبن کا ہے دم زمبن کا معنی کیا ہے دم کو یہ ہوتا ہے نا بکری کی دوم اس کو کہتے ہیں زمب تو زمبن عربی زبان میں دم کو کہتے ہیں وہ دم آگے نہیں ہوتی دم پیچھے ہوتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح عربی زبان میں لوگ بھی زمبن کا مانا ہے دم کو ضمن کہتے ہیں اس طرح عربی کے عرف میں زم کا لفظ ہوتا ہے الزامات کے لیے اعتراضات کے لیے تو الزام آدمی کے پیچھے لگتا ہے یا آگے لگتا ہے کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے الزام نہیں لگانا چاہیے کہتے ہیں نا تو دم پیچھے ہوتی ہے الزامات پیچھے ہوتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہ تھے تو مشرقی نے الزام لگائے تھے کہ نہیں کسی نے کا جادوگر ہے کسی نے کا کاہن ہے اور کسی نے کہا شاعر ہے کہتے تھے نا الزامات کوئی کہتے اس کو لیڈری کا شوق ہے قیادت کا شوق ہے تو ہم تو جب بھی مکے کا سردار بناتے ہیں تو یہ بتوں کے خلاف لڑنا چھوڑ دے یہ سارے الزامات اللہ نے فرمایا اور غفران کا معنیٰ عربی زبان میں ہوتا ہے ڈھانپ لینا مغفرت کہتے ہیں مغفرت معافی کو اس لیے کہ مفرت انسان گناہوں کو چھپا لیتی ہے تو غفران اور مغفرت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا اب آپ دیکھیں غفر اللہ کو زنبے کا تقدم زمبے کا ماتخر کا معنی کیا ہے کہ جب اللہ آپ کو مکہ کی فتح عطا فرمائے نا تو نتیجہ نکلے گا کہ جو الزامات مکہ سے پہلے لگتے تھے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 اور جو ابھی کچھ لگنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ختم فرما دیں گے اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے اب دیکھو کا معنی ہی اور ہے اب الزام ختم ہو گیا نا اور تیسرا اس کا معنی سمجھ لیں میں پہلے مثال دے تو پھر یہ تیسرا معنی سمجھ جائے گا اگر آپ کے ہاں کراچی میں کوئی پنجاب کا خالص جاتی مولوی آج ہے آپ کے مدرسے ملنے کے لیے اور وہ اگر استاد کہیں جی آپ چائے پینے گے میں تو چائے نہیں پیتا میں تو دودھ پینے وہ کسی بچے سے کہ اچھا ایسا کرو ہمارے گھر میں باڑے کا خالص دودھ آتا ہے تو وہاں سے استانی جی کو ایک کپ دودھ گرم کر کے دے اور اچھے سے گلاس میں دینا اب اس نے گھر سے شیشے کے گلاس میں ایک کپ دودھ گرم کرا کے لایا اس بچے کو ہلکی سی ٹھوکر لگی اور دودھ گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا وہ بچہ ہسے گا یا روئے گا انہیں کہنا جی مجھے معاف کر دے غلطی ہوگی استاجی کہتے تو خود توڑا ہے کہتے نہیں دودھ خود گرایا کہتے نہیں تو پھر غلطی کس بات کی جاؤ چلے جاؤ وہ کہتے نہیں استاج مجھے معاف کر دیں استاد کہتے ہیں جاؤ جا کر بیٹھو تو نے خود توڑے ہی توڑے بس اسٹوڈنٹ ہے گیا چل کلاس میں کہتے نہیں استاج مجھے معاف کر دو اب مہمان سمجھتا ہے کہ یہ بچہ بہت ذہین اور بڑا حص والا ذکی بھی ہے اور اس کی مزاج حساس بہت ہے ٹوڑنے کا آپ اکاری صاحب یہ محتم صاحب یہ استاد جی آپ اس کو نہ معاف کر دو یہ خوش ہو جائے گا اب استاد اس کو یہ بات کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو تیرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر تو پریشان ہے اس سے قصور ہوا تو چلو میں نے تجھے معاف کیا بیٹا خوش چلا جاتا ہے اب بتاؤ اس کا قصور تھا لیکن یہ قصور سمجھ رہا تھا نا کہ مجھ سے کتا ہوگی ہو استاد جی آپ مہمان آئے تھے اور گھر میں دودھ ہے بھی نہیں ایک کپ تھا میں لے کر آ گیا تو دیکھو مہمان دودھ نہیں پی سکا اس کو احساس ندامت ہو رہا ہے قصور اس کا نہیں تھا لیکن احساس سے ندامت پر یہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے استاد کہتا ہے ٹھیک ہے اگر غلطی سمجھتا ہے میں نے تجھے معافی خوش ہو جاتا ہے اسی طرح جب پیغمبر سے ایسا واقعہ سر ہو جائے نہ بھول جائے یا ایسا کام ہو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 اگر محفوظ کا آپ ترجمہ ذہن میں رکھ لیں گے تو صحابۂ کرام پر کوئی اعتراض آپ کو اعتراض نظر نہیں آئے گا معصوم کہتے ہیں کہ جس سے اللہ گناہ ہونے دیتا نہیں معصوم کہتے ہیں جس سے اللہ گناہ ہونے دیتا نہیں اور محفوظ کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام اعمال میں رہنے دیتا نہیں معصوم کہتے ہیں جس سے اللہ گنا ہونے دیتا نہیں اور محفوظ کہتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام امال میں باقی رہنے دیتا نہیں تو نبی سے اللہ گناہ ہونے دیتے نہیں سابش ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام امال میں باقی رہنے دیتے نہیں اسے کہتے ہیں اف اللہ عنہم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 اور اگر ہم سے کوئی گنا ہو جائے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ گناہ کسی صاحبی سے ہوا ہے یا نہیں جو گناہ ہم سے ہوا یہ کسی صاحبی سے ہوا ہے یا نہیں جو گنا ہم نے کیا اگر وہی گنا کسی صاحبی نے کیا تو پھر دیکھنا ہے اس گنا کے بعد اس کی کفیت کیا تھی وہی کیفیت ہماری ہوگی صاحب میں یار حق ہے بات سمجھ آ گی ایک ہے نیک امال ارے کے گنا ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ صاحبی سے گناہ ہوا نہیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب گناہ ہوا تو پھر صابی کی کفیت کیا ہوئی ہے اس گناہ کے بعد ہماری وہی کیفیت ہو جو صابی کی ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم صحابہ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں تو نبی سے گناہ اللہ ہونے دیتے نہیں اور صحابی سے ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں دوسرا اس پہ سمجھیں ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کے تنقید سے بالا تار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 تو تنقید سے بالا تر ہے ناقیدے کی بنیاد, پر تنقید ہو سکتے نا کی بنیاد پر تنقید ہو سکتی ہے نہ کی بنیاد پہ تنقید ہو سکتی ہے صحابہ معیار حق ہیں اور مالی حجت کا درج رکھتے ہیں قرآن کریم میں ہے ان آمن و بے مثر ماں آمن تم اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہو ہوگے اگر صحابہ جیسا ایمان ہو تم کامیاب <تصفيق> میں اس پر بات سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہوں یہ جو قرآن کریم میں صحابہ جیسا ایمان ہوگا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 ایک ہوتی ہے مثل کیفیت ایک ہوتی ہے مثل مقدار ایک ہوتی ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل فل کیفیت ایک ہوتی ہے فلکمیت میں کمیت کو مقدار کہہ رہا ہوں تو مثل کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مثل فلکمیت اور ایک ہوتی ہے مثل فل کیفیت کمیت اور چیز ہے کیفیت اور چیز ہے کیفیت اور چیز ہے کمیت کمیت کا معنی ہوتا ہے مقدار اور کفیت کا معنی مقدار نہیں ہوتا کیفیت <تصفح> کا معنی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 اب ہم کہیں گے کمیت کو دیکھیں تو گڑ زیادہ ہے اور سکرین کم ہے اور اگر مٹھاس کی کفیت کو دیکھیں تو آدھی چھٹاگ میں کیفیت میں مٹھاس کی زیادہ ہے اور پانچ کلو گڑ میں مٹھاس کی کفیت کم ہے تو کیفیت اور ہے کمیت اور ہے یہ اعتراض اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے یہ سمجھا ان آمنوں میں مسلم آمن, آمن تم بھی کا مطلب یہ ہے اگر تمہارے ایمان کی کیفیت صحابہ کے ایمان والی ہوگی تو کامیاب ہو آیت کا معنی یہ نہیں ہے ایز کا معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر وہ ایمان لائے تھے ان ان پر تم ایمان لاؤ گے جو کامیاب ہوگے ایمانیات میں سے کوئی ایک چیز تم نے وہ چھوڑ دیو صحابہ کی تھی اب تم کامیاب نہیں ہو سکتے بات سمجھ آ گی ہمیں اعتراض کیوں ہوا کہ ہم نے یہاں مسل سے مراد مثل فل کیفیت سمجھا کہ جو کیفیت ان کے ایمان کی وہ کیفیت تمہاری ہو اب ظاہر جو کیفیت نبوبت کی صحبت کی برکت سے ہے وہ بعد میں تو کیفیت ہو ہی نہیں سکتی نا وہ ہو نہیں اس پر میں دو واقعات پیش کرتا ہوں ایک تو صحابہ کے دور کا جو صحیح مسئلے میں موجود ہے اور ایک بعد کا واقعہ جو حضرت امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ کا حضرات صحابۂ رام کا واقعہ کیا ہے نہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ پڑھ گے دورے والے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینہ منورہ کے بازار سے گزرے اور فرمان لیں گے نافا کا حنزلہ نافا حنزلہ میں منافق ہو گیا اب ابو بکر صدیق ملے تو نے پوچھا حنزلہ کیا ہوا انہوں نے کہا جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو میری کیفیت اور ہوتی ہے اور جب بھی بچوں میں جاتا تو میری کیفیت اور ہوتی ہے سیدھی کے اکبر فرما لیں گے ابو قابو پکڑیں پھر تو میں بھی منافق ہوں میری بھی یہی حالت ہے حضور کی مجلس میں کیفیت اور ہوتی ہے اور گھر جاؤں تو کیفیت اور ہوتی ہے اب کیا کرے تاکہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر اس کا حل پوچھتے دونوں رسول وسلم کی خدمت میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ ہمارا مسئلہ ہے تو آپ فرمائیں ہم کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے اگر وہی کیفیت گھر جا کر بیوی بچوں میں تمہاری ہو جائے لصافہت کو پھر تم سے انسان نہیں فرشتے مسافہ کریں پھر انسان نہیں تم سے فرشتے مسافہ کریں اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے مسافہ کریں یہ معنی سمجھ آئے گا نا تو پھر حدیث سمجھ آتی ہے فرشتے مصافحہ کرنے کا مطلب یہ ہے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 وہ عورت کو پتا چلا دیوار پلاں کے وہاں پہنچ گئی حضرت امام علسیر رحمتہ اللہ علیہ وہاں سے دوڑے اور اپنی جان بچا کے گھر پہنچے حضرت امام السائی رحمۃ اللہ پہ جب جوانی کا دور گزر ہوا نا ختم ہوا اور بڑھاپا شروع ہوا تو امام نسائی رحمۃ اللہ کے دل میں خیال آیا اگر اس وقت میں اس عورت کی حاجت کو پورا کر دیتا اور بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیتا اس کی حاجت بھی پوری ہوتی وہ بھی خوش ہوتی اور میں معافی مانگ لیتا یہ خیال آیا خد ایسے نہیں کیا خیال آیا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 ہم اس کو آدر کہتے ہیں اور جب کسی مسئلے پر سارے صحابہ جمع ہو جائیں ہم ان کو نبی کی طرح معصوم کہتے ہیں بات سمجھ گی جب صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہے اور جب سارے جمع ہو جائے پھر نبی کی طرح معصوم ہے اسے کہتے ہیں اجماع العمت معصوم الخطا نبی معصوم ہے تو نبی کی امت کا اجماع بھی معصوم ہے اور اس امت سے مراد صحابہ کے کا امت یہ امت کا طبقہ اولہ ہے یہ پہلا طبقہ مکہ کا صحابہ نام ہے اگر ان کا جمع معصوم نہیں ہے تو بعد والوں کے جماعت کو کیسے معصوم کہہ سکتے ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا صحابی اکیلا ہو تو محفوظ اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر معصوم ہے نبی پاک کی طرح اس کی وجہ تو کہیں ہیں میں نے پہلے مختصر وقت میں ایک دو بات عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ ذہن میں رکھو وجہ کیا ہے کہ نبی تنہا نمائندہ خدا ہوتا ہے نبی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 اور صحابی سارے جمع ہو جائیں تو پھر کامل نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں جب اکیلے اکیلے ہوں تو ایک ایک بس ہوتا ہے اور جب سارے جمع ہو جائیں تو نبی کے سارے اصاف ہوتے ہیں جب اصاف نبو سارے یا جمع ہو جائیں تو پھر محفوظ نہیں کہتے پھر معصوم کہتے ہیں پھر محفوظ نہیں کہتے پھر معصوم کہتے ہیں آمی. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمارے بس اپنا جلد ہوتا ہے چاند ستارے کا ہوتے ہیں نا سے اس کو سمجھا کریں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 ہر بندے کو جل سے مینا گسیٹا کرو کچھ اپنے ایسے خوراک سنبھال کے رکھا کرو کہ جن سے آدمی نظریات پر پہرہ دلائے کچھ بندے سنبھالنے پڑتے ہیں اللہ میں یہ باتیں سمجھنے نہیں کی توفیق فرمائے میں کہہ رہا تھا کہ فکاہ اور مجھتحدین یہ ماجور ہے معذور ہونے کا معنی صرف سمجھ لیں تفصیل تو پھر وقت ختم ہو گیا معذور ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام سے غلطی نہیں ہوتی یہ نہیں ہے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 غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی اجر ملتا ہے غلطی ہو جائے تو پھر بھی اضر ہے ہم مجھ کو معجور مانتے ہیں معذور ہونے کا مطلب کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے امام سے خطا نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں خطا پر بھی اللہ عجر عطا فرماتے اس کو سمجھانے کے لیے ہم مثال دیا کرتے ہیں اس کی مثال بالکل آپ اسی طرح سمجھنے توجہ رکھنا کہ جیسے ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور اس کو حق کا سلو کسی مرض کے علاج کرنے کا لیکن کوئی ہارٹ اس کے بعد دل کا مریض گیا دماغ کا مریض گیا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 تیسرا تیار مواد جب ملے اس کو لکھنے کا اہتمام کریں یہ بھی اچھا چلو دو چار ساتھی ریکارڈ کر لیتے ہیں تو باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمشاء اللہ آپ خوش ہوں گے سبوں کی چھٹی ہم خوش ہوں گے ہمارے الحمد للہ رسول اللہ کاف الکریم اللہ طیبہ وشفا امین اجمعین برحمت <وبركاته> <تصفيق> <تصفيق>